من بسم اللہ الرحمن علی محمد وعالی محمد. السلام علیکم ورحمت اللہ سلام دس و رحمۃ درس نمبر چھتیس و اطرف ان چہنانی کا تھن سر قیامت قسم وسطیٰ اور سغرائے بہادہ تھنس دوسرے قیامت در نمبر سینتیس کو اطرف ان چہنانی کا ہاتھن چپت اور دوسرا قیامت انفسی انسانی نفسری کا اومد بھی دنیا عالم قیامت آفاق ابن قیامت انفسی ایک قسم اس کا دان ہاتھن چھپے کو شروع بنے انسانی معنوی طور پر جس طرح اول علاحوں سے اور شروع و شروعات وغیرہ سری لاجدوں سانگ باقی سر تصوف بزرگ نے سیکھوں سے, سے انسانی نفس مراحل نفس و روحی ترقی مراحل کو نینو کھلا جو ہے ایک نفس اور مرتے جاتے ہیں ہانجی کوئی دنیاوی جو ہے مانوی سفر کو نینوں جو کھلا ہانج خواہشات مرتے جاتے ہیں اور مقامات معنوی حاصل ہوتے جاتے ہیں ہاں جیسے چیزیں تو مانوی مقامات کو نینا سب سے پہلا مرحلہ عالم شہادت عالم ملکرت دی نون دنی دنی دنیائی خواہشات نفسیات الغام یا فانسے دینوں توبہ تائف سوجھنا یہاں سے تووی ذریقہ موت و کملا موتوی ذریعہ یہاں سے ایک مرحلات پہ بیسے بس یہاں عالم ہاں جی آ, ایک دنیای فیس و حجوری نبی سے بندش ہوں بالتر مزید خوشی اعلیٰ عبادت بندگی بسنا نہ خش خش کی منزل کو نہیں تھونے تھوڑا منخلا نہ عالم ملکوت ہی عالم ملکوت عالم ملکو ملکو مانا ہاں جی دنیا باتین بفسٹوں عوالم کو دے عوالم کو آشنابت کو خوشی کا سلم ایسے رہتے ہیں کہ خوں جسم بگیت اور رحف و آسمانوں میں فرشیوں میں ابدا نو فقول ابدان دنیا بقل آخرا دنیا باخرہ بلا عرش با فرشی بلا روا ہے ظاہری شکل و سرستا نہ زمین ان نے روح و پاپ اور تیسوں سے نہ فرشتوں سے تو یہ ایک مرحلہ تھا اس کے بعد فرماتی ہیں صمر سے مرحلہ عمل قیامت القبر قیامت قبرائے انفوش انسانی نفس العوم بڑی قیامت بو ہاں جیسا ایک مرحلہ تھی بالاتا دو نے چون نے دونوں کے انسان فل ارتحال من الملکوت والاقول العقول ولنفوش ہے ملخوش مرا جو ہے یادنیا کوئی باطن بھول ہاں جی جس میں فرشتوں اقول اور کل سے میرات علماء کیا ہے فرشتوں عالم کو نفوس سے بھی انسانی نفس اور روح کو دالم کو دے عالم, عالم بیناف و ترخی بنا دالم بن شمشپا تو ابھی اس سے بھی بال تا رسوس کو جو ہے جو کہ جنگامہ تعلق جلدی المتعلق بلاخلا کے آسمانوں سے تعلق اطفاء مادیات سے تعلق اطفا ہاں جی تدینجر عالم اللہ الخو منطبر جبروت خدا اند عالم صفات عالم پلزم دے دلخو خدائی علم بے نہایت قدرت بے نہایت ہاں جی اور بھی بہت سے خدائی لحم صفات جو انسان متصف ہونا اس کے لیے ممکن ہے دے خدائی صفات کو خوب متصف بنو یعنی کہ انہوں تبدیلیوں ایسے ایک مقام پر آ جاتے ہیں کہ فون و خدائیت ساما فین جیسے مثلاً علی شاپس کے سنگل میں اس کی سلون قبل معاشی تمزد کے دن الٹرس ہے تو یقینا جو علم بے نہایت دیے تو مہتواچی ٹرینٹ دی تو وہ سوالات کر ہی نہیں سکتے جو تو وہ قرض بھی جراثیل اور یقینا علیہ السلام جو مبالغ علیہ کسلم سچ مجھ پر ہاں خدا دالم علم دیہ خدانوں نے جیسے دے روحانی مراحل کو جا سکھا خدائی خاص شے دکھا سکھا دم مقام بھی تو یوں نہ تو دی, کسان دی اخلاق سے سم آسمانوں سے تعلق رہنے والی ہاں عالم ملک فرشتوں عالم سے خدائی صفات عالم بن سن اول عقل الاول اور عقل اول عمبل خافے مقام میں نبوت پل دو روحانی دوارش ہوتی ہوں سمجھو دو ان جس میں سے ہر مومن جتنی روحانیت شیز کا خلا حاصل بھی فین الہیات کن قوم صفات کن جس کے انسان قابل بن سکتا ہے دو نکھوں متصفت سو سنکس کی المنجََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ دی عالم بہر قسمی جسمانیات سے خو پاکيں صرف خدای صفات مانويت ہیں اور الٰہى صفات مختلف عوالم عالم ملكودى نے آگے تو سوچنا عالم جبرودى تھوڑے دين خدائى صفات سے خو متصف اور دی عالم بن تھن من يقن انسان پھر کرامات سابق كرامات سنواتيں چنات اور دن خو ایک انتہائی خدائی صفات سے متصف ہاں جہاں اگر نورانی صفت ان کو خطرت کا ان منازع ان لسان ہر قسم کی جسم اور جسمانیات سے پاک و مناظر سوچنا ایک مکمل روحانی زندگی کی خدا نصیبت و باہر الحیات الزیع اور خدا حیات سمندر میں حیاتی کو تعلق ود کہ لا ساحل الحد الحد کی انتہا سمت کرتی تا بنا لے طریقہ سے خدا عالمی حیات والا حیات مدلغذ ہاں جی تو عہدۂ ہر صفات لاد خدائی دے باہر حیات پر جیسے حیات دے سمندر پر جیسے تعلق اور دیں جس کے لیے کوئی ساحل نہیں اور دیں ان کو متھن بھی والا قرآن رعایت کو بھی مطابق کہ الاطب کے قول تالا خدائی دی قولپ نے مطابق وہ نوفی خفصور بلاک عمل ہاں جی دوسری دفعہ جب اصرا پہلی دفعہ اصراف السور ہوگیں گے تو کیا ہوگا خسائی کا منفی سماوات و من فی چیز کا مشت اللہ شاء اللہ مگر وہی جن کا اللہ زندہ رہنا چاہتا ہے دون باغل اسے تو وہ فر ابھی پہلا دوسری ذہ سرخوں کا جاتا ہے فیضہ ہوں خیام یا اندروں دینا اچانک گاما خبر نہیں لا اللہ دیکھتے دیکھتے رہ جاتے ہیں حیران پریشان اعلیٰ جی میروندی آت پہ مست کو جہاں تک مت تو ٹھیک ہوں لاد خدا سے کچھ لوگوں کو باقی رکھنا چاہتے ہیں پہلے سور پہ بہت سے لوگ تو سب, سب مر جاتے ہیں آسمانوں زمینوں میں لیکن کچھ لوگ باقی رہتے ہیں پہلا سور پہ بھی نہیں مرتا ہے دی گروہ ان گروہ میں شامل ہو جائے گا کو طور پر اتنا قوی ود سوجنا خود پہلا سور میں بھی یوں سمجھو نہیں مارے گا اور کو خدائی بہر اہدیت پہ سے خدائی اچھا حیاتی دے سمندر پر جیسے تالو سن کھولا حیاتِ آبادی حاضل کو خو سکھ روح کھولا انسانی روح لغوں سے میں فناہد نہیں تو دے معنویت دے, دے اعلیٰ مقام بے تھوڑے تھنج اللہ عالم جوہرو سمجھ رہے تو وہ خدائی صفات سے متصف سوچے کرے خدائی صفات سے متصورت وہ ایسے کمالات آ جاتے ہیں جس میں عام انسان وہ کمالات انجام نہیں دے سکتے ہیں تو دے عالم بن تھنمن دین کھولا دوسرے کرامات کو صدر آد کو موضات کو صدر آد کو جی خدائی صفات کو منع دہ نکھلا اندی سے بھات کو نکلا کے نا شادی واد ساو کرمات میں ہاں جی ساو امبیا کنلہ جو او اولیاء اولیا کھنلا پھر وہ ساو کرامات بن جاتے ہیں جیسے علیہ السلام سن ہاں اسی باپ سے کہا جو پوچھنا ہے پوچھو تو خدائی صفات علم خدائی سے متصف آنا انسان ایسی بات کر سکتا ہے جو پوچھنا ہے پوچھو میں نہ عام حالت انسان کے لے بس کی بات نہیں ہے انسان سے ہو سکتا ہے سوال کرنے والا آسمانوں کے بارے میں پوچھے حسن علیہ السلام دورین حمتا جدید وسیل تی سچہ مت جو دکھ سے علی حافظ کہ غلط سے کن بچے زیادہ نمکن مجنت تو دو چیزیں سوچیں انہیں یا معنویت دے اعلیٰ مقامات کو بھی والا کہ فن خدائی قدرت آسمان کو نہیں پھر روف کلا آسمان حقائق ان موضنوت میں حقائق انگنوت یہاں بھی کہا کشف ہیں پردے اس سے ہٹ جاتے ہیں اور پھر خدائی صفات سے متصف سوچنا ایک اعلیٰ مقام چینک ہوٹل طارباً حنا فلائی منزل بھی اسی منزل پہ آ سکتے دین عمل قیامت العظماں قیام چوپتی چھپو اور آخر قیامت جو نقشہ و مت الدو چیز ہو دوبارہ کو دو چیز جو ہے فلفنا و منالاسامی تو انسان جو ہے ہر قسم کی جسمانیات سے فانی ہونا اور پھر جو ہے فلفنا و منالاسامی و لاروا ولانِ آیان ثابت آیان ثابت مراد خدا اندالم علمیننگ موجود جبکہ دے مرحلہ ضمن دی تمام مراحل کو نینا انسان خانے دینی خانی وا ہر کھلی تشخص کو انسان ایک ہر انسان اپنی جگہ پر ایک معین شے ہے کھو مکمل طور پر الگ سوچنا ولوس اللاہ اور عالم الاہوت الما عالم اللہ, ہوتی تنما آلم اللہ ہوت خدا میں ذات عالم فلجم کہ جس کے کی کوئی امتحان نہیں ہے خدائی ذات پر ذات مدلا تو خد المنا فناف اللہ بقاب اللہ دنزل کو خدائے دب با صفات ہان ترقی دے صحیح منش سے رہنمائی رحمک اللہ حاصل واطف تو السول اللہ ہوتی عالم اللہ جو خدائی ذات کا عالم ہے دو ان کو دور ولزملالفی اور دومو کو الفت جس طرح ہو جس و تحفہ تو یوتھ لیکن جس و تحفہ دی بندوں کو خدائی باہر حادیت میں وہ فنا ہو جاتا ہے اس کا قطرہ ہے لیکن اسی سمندر کے اندر ہے بالبقا بالحیات الحقیقی اور حیات حقیقی خدائی خدائی روش کا ہاں جی ایسی حیات میں جاتی ہے یہاں دو بالا فنای تصور ختم ہو جاتے فریاض الحالت یا قلونا تو دی مانوی مقام پہ سمجھو والا خ حضرت ن عل اللہ با نل راجون میں خدائی فرعین اور خدا خریدی شہ نا سے نہ خرید دو لگاتی چاہیں اختیار میں تو اسے ہمارے کوئی اختیار نہیں ہاں جی موت ادب میں نے خدا ہمارے روح قبض کر لیتا ایک ہی جس میں یہ خدائی زیادہ اختیار ہی کا خود اختیاری کے خوں معاش واللہ اللہ سے الگ ہو جاتے دنیا یہ ہر چیز سے خوں الگ ہو جاتے ہیں ہاں یہ جی تمام حتی دی مانوی مقامات کی ملک میں سات بن تو بن سوچنا آخر جو ہیں ہاں عالم ملک دین عالم ملکو دین عالم جوہرو خدائی خدای یا عالم بول اور عالم دی دنیا باطنی واط پت مثلاً ناتس دن کو شیر غلط علتم دے دیں لیکن عالم ملکوط عالم <سؤال> تھنمن کن لومن فرستوں کومن ارواحِ مقدسہ میا الاقن ارواخن خون لمن دونوں ملاقات ہوئے درنگ عالم ملکوطی ہوئے دین آجنا عالم جبروط ان تھرمنا جس کو شاست دلی دی قیامت کوبرائے الفصاء کا سلم جبروط ان تھنمن شرف خدائی صفات کو نرے سے متأثر انسانی بشرتِ صفات کو ختم سن سنیں سے تعلق بھی اب کو ایک آزاد اور روح بن جاتے ہیں اور علم بے نہایت فدرت بے نہایت ساب کرامات کے مقامی کو خود جنا آخری مرحلو پھر فنا فلاہ منزل تھن دیکھنا فی اللہ منزل تھن پھر خو خدائی صفات متصف ہو کر دیکھنا پھر خدا سے جو ہے فنا منزل تھن عقل قدرت فی بہر کا تنا سمندری اسی سمندر سے آئے ہے اسی اللہ کی طرف سے کہنے ہر شے اوہن با ذہنی یہ اللہ سے کھل البتو یا یعنی اللہ سے کھلو ایک دفعہ ظاہری موتوں سے فرشتوں شوق سے ہاں جی یعنی ایک دفعہ وہ بندہ روحانی ترکین ذریقہ کو خدا کی طرف چلے جاتے ہیں اور خدا تک پہنچ جاتے ہیں اور خدائی ہی دے بے نہ ذات تک وہیں سے آیا تھا وہیں تک ہو تھن تھنمنتِ مقام بھی بناجون میں خدائی فرین با اور خری اللہ <سؤال> لقس اومین اور دی لقس وم و خوری اختیار کا لقس اومن یا جین ہاں جیشوں اللہ خ اختیار میں تم خیر بلکہ وہ اپن اختیار تو دی مقام بھی تھمنے انسان فنا اللہ منزل بس کرا سُن سن بقا بلّہ منزل کے تھنم یعنی خدائی دے بے نہایت صفحات کو نہ متثر سوچنا پھر انہیں صفات کے ساتھ پھر وہ باقی رہتے ہیں عالم پتھر حوالے یا عالم پو مرشد عالم بن یا دی مقام پر مشید مقام بندی تھم نے تمام کائناتی رموضات سے خو آغاوتم نسے تمام رموضات نہ کھو آغاوت تمام شہریت علوم کو نہ آغاوت سو حوالے پھر کو بشری بھری انسانیت بھری حقیقی ہدایت بیتی کھو اہل واطنا خدا تک سچ مچھ یقینی ساللہ تھن چپی دے آہر پر قیامت دی تمام مراحل کو توں سے آخری جو قیامت عظمہ ایک قان خوشی کا کھولا کچھ بری نفس بلا دی قیامت گامہ آخری اختیار کا ہاں جی ہندو ہر مرحلے ایک محرومیت ہے ایک دنیای مادیات کو ہاں جی دنیا تعلقات کو نشیر ہوئے اور خدائی صفات سے متأثر ہوئے روانی صفات سے متصف ہوئے الہی صفات سے متصف ہوئے اور ایک ایسا مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ خوی پورا وجود و خدائی صفات گت یعنی خدا سے خویر وجود پر نور وجود سے وط وت آنکھیں خیر میں کوئی برائی نہیں ہے اچھا میں تو اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے اب کو سر اپیوں کرے ہدایت یا حلود اور کو ہادی بن جاتے ہیں منشن بن جاتے ہیں رہور اور رہنما بن جاتے ہیں اور دی ہشتوں شریعت سو فیصد کو پاون ہیں دکن شریعت سو فیصد پاون دخر میم یا شریعت کا آ پاون بن عامل بن اس طرح میو پھر سب نے پہلا سٹیج کو روانی تھی شریعت شریعت کے خون سے سو فیصد پاون بسر اس کے بعد بسٹ باشیت ترقی حقیقت معرفت منزل کو نکال چھن چھپیں تو جیسے الطر ایک شریعت کا مرحلہ ہے پھر اس کے بعد ترقی کا مرحلہ ہے اس کے بعد پھر حقیقت کا مرحلہ پھر ایک معرفات کا مرحلہ ہے تو استاذ کے انہوں نے شریعت مرحلوں کا ڈلبو قیامت ہاں نفس خواہشات فانس نے شہجو قیامت شورائے ان خوشی حساب چوبیں جنہیں ترقی مرحلے جمن اس سے ایک بال تل ہے ہاں جی پھر کھلا شریت حلال حرام دلکھ دکھا پھر ہاں مزید کچھ روحانیات او, او من تو پھر وہ ترقیت کا منزل بن جاتے ہیں پھر جو ہے ادھر شریعت ترقت میں اس کا حاصل سوں غالف الخلا حاصی حقیقت کو خلا مجنوانا پھر نازو معنوی لحم و کیفیات کو نہ حاصل ہو وہ یوں سمجھو حقیقت کا منزل ہو گیا پھر آخر میں جو ہے جس کو یہاں پر فنا فی اللہ سے تعبیر کیا ہے تبھی انسان خدا نہیں عمر میں انسان سو سے نہ خچویں وہی فنا منزل منزلیں سمجھو دیننطو تو آباد اللہ آخری منزل پر بقا باللہ تو جی جہاں قیامت عظمۂ ان پھنسو طالباً وہی بقا باللہ منزل ہے جو انسانی دی سفر پر چوپ آخری سفر پر چوپ چیب آخری منزل پر اس سے آگے جو ہے عام اولیاء اللہ دبا کلباغی انکھ مقام میں اور وہی تک جاتے ہیں صرف اللہ بقاب باللہ منزل سنیں نا ہاں جی پھر جو ہے کھو بشرفر ہدایت من خدائی ایک بزرگ ولی چی ہے صدیقہ پھر روح و حقنم نعلق ہے پھر جسم پر و زمینِ کا میہ بریت ہاں جی اور پھر تمام دغ لنگامہ سو فیصد شریعت کے مطابق میم بھرے خونمائی دے منزلِ کتن من خواہ حضرت انَََ عل اللہ خدائی فرین اور خری فرین لوک صبح پن خری اللہ میں نے خواہیا اچھا دنیاوی غلط ذوا چمت بھی کوئی تمام وغیرہ ذقات پیغامہ خدا علم ہاں جی بس اللہ کو راضی رہنا اللہ کے ساتھ رہنا ہاں جی اور خدائی صفاتِن سے غلط سنسد ہو لحمل کو ان متسف متصف ہاں جی ان میں اچھائی کے سوا آپ کو پھر کوئی برائی نظر نہیں آئے گا نیکیوں کے سوا کوئی گناہ نظر نہیں آئے گا علم معرفت کے سوا کوئی چہل علم میں نظر نہیں آئے گا ہاں جی تمام واشاہی صفات ان کے علاوہ کوئی بوری صفات ان میں نظر نہیں آئے گا چار منکوں زندگی اب اللہ کے لیے ہو چکا ہے وہ اللہ کی طرف پلٹ چکا ہے مکمل طور پر اس لیے وہ دنیا دی تمام خواہشات سے اب کو خارص ہو ہاں تمام خواہشات سے وہ دور ہو گیا اب وہ صرف اللہ ہے وہ اللہ کے لیے تھا اللہ کی طرف وہ پلٹ کے جاتے ہیں اور خدائی انسان بن کر الہی انسان بن کر وہ رہتے ہیں تو جو, جو دو دی قیامت دی نفس کو میری قیامت کن حقیقت انسانی روحی مختلف مراحل کو نہیں جو پھر بندہ آخر سے عقائد نورواشد شعبین نو دی قیامت دی قسم ضو اور میں و بالنا سے ایک نوٹ چل رہی یہ نوٹ بھی میں آپ لوگوں کو ذرا پڑھ کے سناؤں کہ قیامت انفسیہ کے چاروں مقام و مراتب ہاں جی قیامتِ چاروین قیامت صور سوگر قیامت صغرائے انفسیہ وشتہ انفوشیہ اور قبرائے انفوسیہ اور کوزمہ انفوسیہ دی چاروں مقام و مراتب چن اور اقسام اور اقسام جہندی تھامہ حقیقت میں کیا ہے نفس اور روح کے انسانی نفس اور روح کے ادنا مراحل سے منتقل ہو کر اعلیٰ مراتب روحی اعلیٰ مراتب اور مقامات کی طرف مانوی سفر ہے ہاں یہ جی روحی اعلیٰ سے اعلیٰ مرات برالہ مقامات براللہ جو ایک معنوی سفر ہیں اور انتقال کے مختلف مراحل و مقامات کا نام ہے یعنی ایک مرحلے سے تو سے دوسری مرحلے میں تو جو ہے بالکل شاند متوا گناہوں میں غرق تھا دین بیوں سے اچھی اچھی صفات و بط کھلا مرحل مرحل قیامت انفوسیازت شولہ انفسیاجت دبت مزید شُن کی روحانی ترقی اندا وسطیٰ انفسیازت دو آگے سے سا آگے ترقیوں سے خدائی صفات متصفان قیامت قبرائے انفسیاجت دبتہ منزل دب سا آگے آخری منزل پہ خدای ذات سے مت متصل ہو جاتے ہیں اور ان علّہ ون اللہِ راجون کے مقام پر پہنچاتے ہیں اپنے اختیار سے وہ خدا کتاب رجوع کرتا ہے اور ایک الہی انسان بن جاتے ہیں اور وہ خدائی صفات متصف ہو کر باقی رہتے ہیں پھر جہاں تک انسان اچھے صفات متصف ہو سکتی ہے دوں سے متصف ہو کر تو ان مراحل میں جو ہے مختلف معنوی مقامات کو لیں ٹھیک ہے تو ان مراحل میں حقیقت میں کیا ہوتی ہے یہ مرحلہ بھی نا اسٹپ خواہشات مرتے جاتے ہیں انسان خواہشات ختم ہوئے اور یول و موت سے تعبیر کیا خواہشات ختم ہونے والا موت سے تعبیر کیا جن تو خواہشات نفس مرتے جاتے ہیں اور مقامات معنوی پاتے جاتے ہیں جوں جوں سے خواہشات کو نکال خواہشات نفس نکال پایا گن آگے بیوں میں سانپ خواہشات نفسِ خوام پاک بے احساپ ہو خواہشات نفس خری روح و الصحمہ بے احساب ہو کھلا آگے مقامات منوی پاتے جاتے ہیں ہم لیکن روح جسم سے الگ نہیں ہوتے تھے کان شان جس صلاح الحتیں نا دو میو ہندی مرحلے بھی یقین ہوں اگر کسی مرحلے میں الگ ہو بھی جائے تو اپنے اختیار سے ہوتی ہے اور مسئلے لو شن ہے پھر اختیار کو نہ کہ اجتراری اور بے اختیاری میں جس طرح پھر شو سنگت شوق دومے خوفی اختیار کا خون رخوئیں لوس وغیرہ جیسے بہت سے قابل واقعات کو انتہائی مستند معتبر ذرائع کا باپ اون روتے دونوں تیرغل فی میر پیر پیر محمد شاہف اخبار بزرگ محمد شیر شخری شاپ و ارغل بابت جامع دونوں پھر بھی آپ سے نامن نہ کمرے اگر لنگے مسجد نہ دستوں تو جامنگی سے نہ سنتا ہوں خود بھی آپ دینے یہاں شان تو جو وہی ہیں جس میں انسان اپنے اختیار سے روح جسم سے الگ کر لیتے ہیں اپنے اختیار سے دینے یہاں میں میں اس میں چونکہ پھر اس طرح سے جبریوں پھر اپنے اختیار سے پھر پھر واپس آ جاتے ہیں تو یقیناً منوی اعلیٰ مقامات کی سیر ہوگا دوپہری تو دوپہری جو ہے چنانچہ الہی علاحج بعض خاص مقامات پر پہنچ کر پہنچوین روح کو اپنے جسم سے الگ بھی کر سکتے ہیں اعلیٰ مقامات پر پہنچ کر جس کو اصطلاح میں خل بدن سے تعبیر کیا جاتا ہے ترکتِ اصطلاح میں خل اے بدن این روح کو جسم بنا لوک سوبیا روحی جسم پر ہاں میں جسم لباس پر روح بھی خود خطاً روح وہ اکیلا کے علق ہو جاتے ہیں جسم سے اپنے مرضی سے لیا لکھا لیکن خود واپس بھی اپنے اختیار سے آ جاتے ہیں اور چونکہ خودی مرضی کے بھی لفظ بھی خوری مرضی کے ان لوس جس کے ایک سادہ مثال چین ہماری نیند ہے چونکہ نیند کی حالت میں روح جسم سے الگ ہو جاتی دنیا بغام خرید اور خود واپس آ جاتے ہیں دین خدا حق میں ان لوہس اور خواب کی حالت میں آپ جو ہے کہاں کہاں نہیں جاتی ہیں اور کیا کچھ نہیں کھاتے ان سب چیز ان سب چیزوں کو خود اپنے انداز دیکھ سکتے ہی بناتے ہیں بناتے رخ و روس لیکن نیند جو مختلف لو صب و سنگاتے اختیار میں ہاں جو ہی نیند آیا روح رخ جسم سے الگ ہو جاتے لیکن اولیا وہ اپنے اختیار سے روح و جسم سے ایک مقام پر پہنچ کر اللہ کر سکتے منجم گورنمنٹ نے دی قیامت قسم جی اچھا مانوی سفرنگ روحانی مرحلہ ٹو مرحلہ ایک مقام سے بال مقام کی طرف سفر ہے جو لا اورین بچے روف و پاک سے پاکتر بے روپ و الہی سے متصب بھی اور فنا اللہ بقا باللہ منزل کے تھننا بشر فری انسانیت فری کو ایک کامل رہور اور رہنما بن جاتے ہیں انسان خدا تک تھن چپی ایک کامل رہور رہنما بن جاتے ہیں جو انسانیت اعلیٰ مدارش کن ہن جس کے لیے خدا سے مدد اندن چو فی کہ یہ بتے انسان خدا کی طرف بڑھے اللہ سے قریب سے قریب تر ہو جائے نہس میں گنج جی قیامت مختلف مراحل ان ارگال چو جس نہس وہ ہن جس کو خو خواہشات سے محروم بس حسابوں روحانی اعلی سے اعلی مقامات رو اللہ نتے سفر ون گئے دولت خدا نیالا اسلامی بنیادی عقائد کے المزن میں سے اور اعلیٰ مقامات کو معلفوں سے ان لہٰش خد رخ بہ سندوقت پہلے اور لحم صفات صفحات کُن نظام متسم ہندو کی کوشش اور ہمیشہ خدائے یاد ہندو سے خدا سے روحانی طور پر قریب سے قریب تر وواعد پہ اور خدائے رنلو حاصل پہ خدا یہ گاملہ تمام مسلمان کو لیں توحیش میں سے اللہ رب العالم